تیسرے حصے کا سبق تھا ابھی پڑھیں گے گزشتہ سبق میں ہم نے ستائیس سے الخوف مستر کے بارے میں اس سے متعلق تعلیم کے بارے میں پڑھا آج انشاءاللہ صفحہ نمبر اٹھائیس سے ہم ثناسی مزید فی کے چند اقوام ہیں ان کی صرف صغیر وہ پڑھیں گے اور درمیان میں جو صحیح تبدیل ہے ان کے اندر تعریل ہوئی ہے تو اشارہ وہ بھی ہم آپ سے ذکر کرتے چلیں گے دیکھیے صفحہ نمبر اٹھائیس باب افان اجنف وانی القام مانا کھڑا ہونا کھڑا کرنا ٹہرنا تینوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دیکھیے اف واؤ بیجمفا بھی ہے نا تو اس کا مادہ کیا ہوا اوف واؤ اور بیم. اب اس کو جب باب افعال پر لے کر گیا باب افعال کی ماضی ہے اف آلہ تو لہذا اس وزن پر کیا ہوا اقوام لیکن قائم والا قاعدہ جاری ہوا جس کی وجہ سے اقوام سے پکامہ ہوا تو وہ متحرک اس سے پہلے والا حرف رف مشتو کی حرکت نقل کر کے ناکمل کو دی اور کیونکہ حرکت فتح ہے لہذا واؤ کو انیس سے بدل دیا والا قائدہ جاری ہوا اقوام سے کیا ہوا اقوام یوکو ویمو سے یوکرین یوکو بیم کی حرکت کثرات کاف کو نقل کر کے دیو یوکو یو بیو والے قائدہ کے مطابق اور اس سے پہلے کچرا ہے واؤ ساکم ہے تو واؤ کو یا سے بدل دیا تو یوق ویمو سے یوقی میں اور پھر اس سے کیا ہوا یوقیم اقوام یوقین فا نقیم مقیمن, مقیمن اسم امفائل کا چہرہ ہے مقویم نقر کی طرح ٹھیک ہے نا تو یہاں بھی یوکیموں کی طرح پہلے واؤ کی حرکت کسرا قوفاک کو ختم کر کے دی اور کچرا سے بدل لیا تو مک ویمن سے مقیم اور پھر اس سے مقیمن ہوا. اسی طرح اکیما سے اوقیما بنا ہے یہی تعبل یہاں بھی ہوئی یو قام یوک وومو سے یو قائدہ کے مطابق اس میں تعریف ہوئی ہے, ہے یہ طرح ہے تو مقرم سے مقامل ہوا ہے یوقال قاعدہ کے مطابق و متحرک اس سے پہلے حرف صحیح ساکم ہے تو واؤ کی حرکت پتا نقل کر کے خوف کو بھی اور واؤ کو یو فالو والے قاعدہ کے مطابق ادیش رن دیا جیسے یو کون سے, یو ایسے ہی سے ہوا ابھی میں پہلے اس کو زبانی طور پر آپ پسند آتا ہوں ان شاء اللہ آمدنی طور پر تحید اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا میری آواز تو آپ آپ ساتھی تک پہنچ گئی ہے نا اور امر امین ہے اب دیکھیے مو کی حرکت کثرت یا والے کاجا کے مطابق خوف کو نکل کر بھی اور کو یا سے بدل دیا تو کیا ہوا عقیم اب نیم بھی ساکل اور اس سے پہلے یا بھی ساکم تو پہلا ساکم میں لگتا ہے اس کو گرا دیا تو عقیم ہوا اقل امر کا سیکہ ہے اور لاتو قلم نہیں کا سیکہ ہے نظارے معلوم کا شہرا تو سے تقیم تقیم کے شروع میں لائے نہیں لگایا تو آخر میں جزم دے گی تو تقیم سے کیا ہوا لا تقیم تو اب یا بھی ساکن نینی ساکن اور پہلا ساکن مدعہ ہے تو اس کو گرا دیا تو کیا ہوا لا تو مجھے اور بھی تعلیق فاطمہ اس نے کہا اپ کو دین نے باب افعال، باب افعال سے کیونکہ بعد کے پال سے ہمارے سے آئے گا اکترا یوکرین سے اخریب افران یوکرین سے ایف آئی کیسے ہی اکرم یو کو کیا آئے گا اکریم اف دیکھیے گاؤں تحریک ہے اس سے پہلے سبھی سب شامل ہے لہذا گاؤں کی حرکت کثرا نقل کر کے ہم ماں قدل کے بھی والے قاعدہ کے مطابق یا پہلے سے یقینا اس قاعدہ کے مطابق جب گاؤں کی حرکت نقل کر کے نا قبل کے دی تو اب اس سے پہلے کچرا ہے واؤ شاکل ہو جائے گا پر اس سے پہلے پاک پر کچرا ہو جائے یہ وہ آدمی سے آدم والے فائدے کے مطابق کو یا سے دیا تو اب سے کیا ہو جائے گا آپ اب دیکھیے یابی ساکل نیندی ساکل اور پہلا ساکل نبہ ہے یعنی یا تو لہذا یا کو حجب کر دیا تو عقیم سے کیا ہوا تو جب ہم اس کی اصل نکالیں گے تو ہم کہیں گے عقیم اصل میں افویم بر وزن ہے آئن کام ہے اور نیل نام کا لیما ہے یو ہمیں بھی اس کے معلوم ہو جائیں گے یہ جی کتاب کی طرف باب افال اجوف واوی انامت کھڑا ہونا کھڑا کرنا یا ٹھہرنا صفحہ نمبر اٹھائیس پہ مل گیا آپ ساتھیوں کو صرف یوقیم و ایک و اوقیما یو قام ایک متن سا ہوا مقامل المرق و نئی عن ہو سل اس کی یہ ہے اقوام یو قوم اقوام سہ ہوا موقیمن و مک ون اللہ مو آپ ورنہ ہی آن لا تو یہ تو اجرف وای کی مثال ہے اجرف یا دیکھیے انتوا رتوت یا اور را تیرندے کو بھی تیر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مادہ ہے تو یا اور یاب افان پہ اس کو لے کر گئے تو آگے آپ انشاءاللہ حصہ چہروں کے اندر پڑیں گے اب آپ کی خصوصیات تو باب افعال کی ایک خاصیت ہے تابیا یعنی لازمی کو متابی بنا دینا معنی ہوا اڑانا ٹھیک ہے ان اس کی تفصیل وہاں چل کے پڑیں کہ لازمی اور متابی بلکہ کچھ آپ نصا کے اندر تاریخ کی حد تک پڑی ہوئی ہے یہ بات انشاءاللہ مثالوں سے وہاں پہ یہ بات جو ہے واضح ہوگی کہ ابواب کی کچھ خصوصیات بھی ہے صرف لفظوں کے حساب سے معنی کرنا یہ کافی نہیں بلکہ وہاں پہ دیکھا جائے گا یہ سیوا کس باغ کا ہے اس باغ کی کون سی خاصیات ہیں ان سے یہاں کون سی خاصیت ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی قریبے پہ بڑا فرق پڑتا ہے جی الفیائی ہے العطارت اڑانا افعال اطیارہ سے کیا ہو جائے گا اطارا یہ والے قائدہ کے مطابق یو با والے فائدہ کے مطابق کہ یا متحرک اس سے پہلے ہر و ثاکل ہے اور یا مفتی ہے لہذا یا کی حرکت ناکمل کو دے کر یا کو امر سے بدل دیا تو ات سے کیا ہو جائے گا اطارہ یو تو سے یو تیرو یو تو صرف اس میں یبیو بھی او والا فائدہ جاری ہوا یب سے جیسے یبیو ہوا ایسے ہی یا متحرک اور اس سے پہلے والا حرف سے ہی ساکن تھا لہٰذا یادی حرکت نقل کر کے ما کو دے دی یہ تیرو ہوا یہ تارتن مسلر ہے فہو متر فائل ہے اصل میں تھا متحرک اس سے پہلے حرف ساکن ہے یہ بیان قائدہ کے مطابق یاد حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو متعین سے کیا ہوا متیر اترا اصل میں اتیرا بروزن افلا او جیسے اوکریما بازی مجھ کا واحد سیوا تھا یوتارو اصل میں بروزن یوفلو جیسے یوکرام مزار مجہون کا سیوا تھا اور یا متحرک مفت ہے اس سے پہلے ارب صحیح ساکم تھا یو پالو والا اس میں جاری ہوا جس کی وجہ سے یو تیارو سے یوتارو ہو گیا متارن کا چیرا ہے مت یور سے متارون بھی فائدہ کے مطابق اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے تو دیکھیے اصل میں تھا اتر تو یا ر یہ مات اور شروع میں حمزہ اطیر حمزۂ اکرین کی طرح اطیر یا متحرک اس سے پہلے حرف صحیح ساکن تھا لہذا یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو اطیر سے کیا ہوا اطیر اب یا بھی ساکن اور ساکم بھی ساکن, ساکن مدعہ ہے اس کو حذف کر دیا تو کیا ہوا لیکن ذرا اس کو لکھ کے بھی ہوں افرین کی طرح اصل میں کیا تھا ات آخر یہ متحرک اس سے پہلے حرف اف سا ساکن ہے دیش میں یبھی او والا فائدہ چاہیے یا بجے او سے یوی او اسی طرح ات ہیرو سے یا حرکت دوار کو دی اور کیا ہے کہ یا کو ساکنگ کر دیا جی تو کیا ہو جائے گا تیر اتیر سے کیا ہو جائے گا اطیر اب دیکھیے یا بھی ساکن اور آخر میں اور راکی ساکن دو ساکن جمع ہو رہے ہیں تو اجتماع ساکن والے فائدہ کے مطابق یا کو ہزب کر دیا اطیر سے کیا ہوا اطیر تو جب ہم اس کے اصل بتلائیں گے تو ہم کہیں گے اطیر اصل میں بروز افعائل تھا جیسے اخری ون لاہی کا اطارا ہے اور تو تیرو واحد مذکر حاضر کا سیوا ہے شروع میں لال میں گزن لاتو تیر تو یہاں بھی یا اور را جنا دونوں ساکن ہیں پہلے سا کی لگتا اس کو گرا دیا لا تو ہوا دیکھیے سفر تیس اجنا فیائی را رہی آسل اس کی ہے اترا یتارن پہ مت یور ات یور مت یار ہو لاتی اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں تو ابھی میں شروع سے ہر سیر و صرف اتنا پوچھوں گا کہ کون سا قاعدہ جاری ہوا ٹھیک ہے آپ حضرات نے لکھ کر بتلانا ہے کہ کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے جی دیکھیے باب سے پہلی بردان سرفی زور آپ نے پڑھی الما اج وقت پہلا سیوا ہے اقامہ تو بتلائیے اقامہ میں کون سا سیوا جاری ہُوا یہ اصل میں تھا اق تو اقوامہ سے اقامہ کیسے ہُوا میری آواز تو آپ سات پڑھیں گے نا جی اقام سے اقامہ کیسے بدل دیا کس فائدے کے مطابق اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتے تو چونکہ سیاح ہے سڑک سے اس کا تعلق ہے تو سڑک کا کون سا فائدہ ہے جس کی بنا کا ہم نے حرف متحرک, اس سے پہلے والا متحرک ہے. اور یہاں پیسی صورت والی یہ اقوام ہے یہاں واؤ متحرنے کے بعد ہاں پہلے والا رف سات کے वाला کائدہ جاری نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا جی بات, بات. سمجھ جا رہی ہے نا کالا والا قاعدہ صرف وہیں جاری ہوگا جہاں گاؤں بھی متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف مشتو ہو گاؤں متحرک اس سے پہلے والا حرف مشتو ہو تو گاؤں كو دن علی بدل دیتے ہیں جیسے خاوالا سے قالا خویفہ سے خوفا دیكھیے گا متحرک ہے اس سے پہلے والا حرف مشتو ہے تو یہاں پہ یو والا یو کو والو سے یو قالو واؤ مفتور ہے اور کہنے والا حرف ساکن ہو تو کون سا قائد ہوگا لکھیے یوکالو والا جی یوکالو والا قاعدہ محترم ہے کے بہت سے قاعدے ہے ہر قاعدے کا نام بتانا پڑے گا یوکالو والا قاعدہ جی یوکو سے یو قالو ایسے ہی آپ کا بنے کی یہاں بھی واؤ میں تقریب مفتو ہے اور اس سے گمرف سے ہی ساتھ ہے ٹھیک ہے جی یوکرین اصل میں تھا یوک में یوکرین میں اصل میں تھا یوک ویمو سب سے پہلے واؤ کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دی یقول اور یبیو والے قاعدہ کے مطابق واؤ یا متحریک ہوں اور پہلے حرف ساکن ہو تو واؤ یا گہرک نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں یکلو سے یبیو سے یبیو اور پھر والا قاعدہ جاری ہوا کہ اس واؤ کو یہاں سے بدل دیا ٹھیک ہے تو میں بتلا دیتا ہوں آپ نے اس کو علیحدہ علی کا جو کاغذ کے اوپر کسی چیز کے اوپر حل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھنا بھی ہے زبان میں بھی اور پھر اس کو حل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ مزید جو ہے پختہ ہو جائے تو اقامہ میں یو قالو والا قاعدہ یقینوں میں یقین یجم والا اور پھر نی عبن والا قاعدہ جاری ہوا ہے مقیمن میں بھی ایسی ایسی ہی اقیمہ یقام میں یوکالو والا قاعدہ جاری ہوا ہے مقامن میں بھی یوکالو والا جاری ہوا ہے اقن اصل میں اکوین تھا اس میں بھی یقین ابیو والا اور پھر آدمی والا والا قاعدہ اور پھر اجتماع والا قاعدہ تین قواعد کے بعد یہ اپن بنے ٹھیک ہے لاٹو صرف اجتماع سا جنم ہوا ہے اتوارا سے قاعدہ جاری ہوا تو سب سے پہلے یقینا ان قواعد کو ایک نظر دوبارہ دیکھنا ہے تازہ کرنا ہے پھر یہاں دیکھنا ہے کہ کیسے قاعدہ جاری ہوا ہے ٹھیک ہے پھر امر کسی گئے ہیں تو اس میں یہ بیہ جاری ہوا اور پھر سات والا قاعدہ جاری ہوا دو قاعدے جاری ہوئے جس کے بعد یہ اطیر اصل میں اتیر تھا پھر اتیر ہوا اور پھر اطیر ہوا اور لاتو تیر اس میں صرف کیا ہے نمای سات والا قاعدہ جاری ہوا تو تیار تھا اور پھر اس سے لاتو تیر ہوا ٹھیک ہے تو ان سیو کو آپ نے اچھی طرح حل کرنے کی کوشش کرنی ہے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے سرفے قبیل بھی دیکھ لیجیے بحث امر سفا نمبر پچیس لیف یا لی خوف یا خوفوں سے کیا ہوا خف شروع میں لام اور آخر میں جزم علیف جو جی ہے وہ اجتماع ساکلن کی وجہ سے ہے حضرت دیکھیے واپس گیا اس لیے کہ فا جو ساکم تھا وہ متحرک ہو چکا ہے لی تقف آخر تک امر مجہ لیخف یہاں بھی شروع میں لام امر مقصور اور آخر میں جزم لگائی مظاہرے کا شروع علام آخر میں جزم تو الف اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حزف ہو گیا اور دیکھیے واحد کے سیرے میں حزف ہے تفنے کے سیرے میں وہ دوبارہ واپس آیا اس لیے کہ فا جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے تو لیوخف اسی طرح شروع میں لامتا کی داخل میں نون سکیلا یا خفیفہ لگانے سے بہ نون سکیلا خفیفہ سیرے بنیں گے ترجمہ میں بدلا دیتا ہوں یہ ڈرے وہ ایک مر سیوا واحد مظکر وائد بحث امر مارو یہ یوقف چاہیے کے ڈرایا جائے وہ ایک مر سیوا واحد مذکر وائد امر مجہور لیے ضرور ضرور درے وہ ایک مرد چاہیے کہ ضرور درے وہ ایک مرد ذکر واحد بحث امر معروف بلون ثقیلا لین چاہیے کہ ضرور ڈرایا جائے وہ ایک مرد سیاح واحد مذکر مزکر واحد امر مجہور بانون ثقیلا نی اخافن نیو خافن ان کا ترجمہ بھی بالکل وہی ہوگا صرف نون سقیلا اور خفیفہ کا فرق ہے اسی طرح یہاں دیکھیے امر حاضر معروف کے جو سہرے ہیں ان میں نام نہیں تو امر حاضر معروف کا شیرہ خف خوفا خواف خوف خوفی خوفا خفنا خف کے بارے میں بتلاتا چلو کہ خف اصل میں پیچھے جیسا کہ آپ نے پڑھا تعلیم کے درمیان ٹھیک ہے نا اور چونکہ مظارے سے بناتے ہیں تو مظارے کیا تھا تھاف مظارے کا سیاح کیا تھا واحد مظکر حاضر کا بخوف دیکھیے خاف شروع سے علامت نظارے تا کو ہٹا دیا اور آخر میں جزم دی تو تخاف سے کیا ہوا تخاف سے کیا ہوا خوف اب دیکھیے علیف بھی ساکن ہے اور خا بھی ساکن ہے اور پہلا ساکن مربع ہے لہذا پہلے ساکن کو گرا دیا تو کیا بن گیا خوف اور کے تصویر میں فوجوں کے مطالعے کو اس لیے الف واپس آ جائے گا خاف خوف خوف ٹھیک ہے اسی طرح جب اس کے آخر میں نے ان سب قیدا لگاؤں گے پھر بھی فوج متحریک ہو گیا الف واپس آ جائے گا خافن لا فن خاف ٹھیک ہے تو سفر نمبر پچیس پہ عمر سے مطابق جو گردانے ہیں تو ان کو بھی سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا اسی کے ساتھ آج کا سب ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ